بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں بہادل بلد اور تم اے نبی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 يقول کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا يره احد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں المن جئی نئی بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی و اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے <جدَيْن> یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے <مَلْعَقَبَة> مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا وَمَا <مَلْعَقَبَة> اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے <فَكْرَقَبَة> کسی بھی گردن کا چھڑانا اوام سوبا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا یتیم قروبہ کسی رشتے دار یتیم کو او مسکین یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو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 هم اصحاب اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں نار یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے